جو سلام آپ ہر سال سنتے ہیں اس کے طرح چار زہر مقدرے حق دے پیا مایا سداما جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مکان جھکاؤ نظرے بچھاؤ ادب کا آلہ مقام آیا سہ مقدر حضور حق سے پیا مایا نام یہ کون سر سے کفل پیتے چلا ہے کے راستے پر یہ کون سر سے کفل پیتے چلا ہے الفا کے راستے پر فرشتے ہیں رت سے تک رہے ہیں یہ کام زیے تیر مایا فرشتے ہیں رتھ سے تک رہے ہیں یہ جو نکلنی تھی جل سے کل پلک کے مقبول مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جسو میں تڑپ تھی تڑپی وہ آخر کو وہ جذبہ آیا میں تڑپ تھی سچی وہ آخر کو کام وہ جذبہ جذباتی میں سچی وہ جل باغ کو کام آیا فضام لبی سدائیں فرشتا عرش گونجتی ہے فضام لب کیوں کی سدائیں ز فرشتا عرش گونجتی ہے ہر ایک کلبان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا ہر ایک کلبان ہو رہا ہے زباں پہ یہ رائی خدا تیرا فضے باپ اراہ بتا کے اچھے رائی نوید سد ان بے سات بن کر پیا میں دارو سلام آیا نوید سد ان بے سات بن کر میں داروں سلام آیا یہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا پا سلام لیجئے بو نام آیا در پر تو کہنا مایا دل قدم قدم پر پہنچنا درد پر تو کہنا آقا سلام دیجیے گام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجیے گام آیا یہ کہنا آقا سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سے عاشق پڑھتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے من تذر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بربنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي ولا اله الا الله وانا لا اله الا الله وحده لا شريك له وانا اشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله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 أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسلم ابرادرا نوزی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ماہ رمضان کی وہ مبارک رات اور مبارک شب بھی ہمیں اور آپ کو میسر آئی جو در حقیقت شب وصال اور ملاقات کی رات ہے دنیا میں ہر انسان خواہ کوئی عقیدہ رکھتا ہو کسی قسم کا مذہب رکھتا ہو اس کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی اور اللہ سے ملاقات کی تمنا ضرور ہو ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کا بیج بنی نوڑ انسان کے ہر فرد کے دل میں ووٹ لیا خواب مشرق ہو عیسائی ہو یہودی ہو حتیہ کہ جو خدا کے ممکن ہیں وہ لہر محبت کی کبھی کبھی ان کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک دہلیے کی بات ہو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی دریا کا سفر کیا اس نے کہا کہ ہاں میں نے دریا کا سفر کیا اور اس طریقے پہ کیا کہ میں کشتی میں جا رہا تھا طوفان سے ٹکرا کر کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو سچ بتانا جب کشتی کا اور تختے کا سہارا نہیں رہا تیرے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ غیب سے کوئی طاقت مجھے بچا لو اس نے کہا کہ ہاں میرے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی غیبی طاقت مجھے مصیبت سے بچا لے فرمایا کہ یہ وہ فطری جذبہ ہے اللہ کا جو تیرے دل میں بھی موجود ہے یہ اور بات ہے کہ تو نے اپنی روحانیت کو زنگالود بنا دیا ہے جس کی وجہ سے تو خدا کا انکار ہے سب کے دل دیکھنے کی تمنا اور خواہش ہے جن لوگوں نے اللہ والوں سے صحیح تعلیم حاصل کی ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتے لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے وہ دھوکہ کھا جاتے کانپور میں ایک ہندو ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے پرمیشر کی ملاقات ہو جائے میں اللہ کو دیکھوں لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے اور اس کی تجلی کا دیوانہ ہے کسی شخص نے اس سے کہا کہ چلو قبرستان کی فلاں مسجد ہے رات کے وقت میں تم کو اللہ کی زیارت کرا دیتا اس نے کہا قبرستان میں نہیں جی چاہے جہاں لے جاؤ رات کے وقت لے جاؤ جنگل میں دے جاؤ لیکن اگر اللہ کی زیارت مجھے نصیب ہوتی ہو تو میں جانے کو تیار ہوں اس کو لے جا کر مسجد میں بٹھایا اندھیرا گھپ اسی زمانے میں نئی نئی ماچس چلی تھی بہت سو کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس ماچس سے آگ روشن ہو جاتی ہے اس نے کہا کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ ابھی جب روشنی ہوگی تو تم آنکھیں کھولنا اور وہی خدا کا نور ہے اس نے آنکھیں بند کر لی اس نے ماچس جلا دی پیچھے کھڑے ہو کر اور جب مسجد روشن ہو گئی تو کہا آنکھیں کھولو آنکھیں کھول کے جو اس نے دیکھا تو روشنی ہو رہی ہے اس نے کہا یہ خدا کا نور ہے اس نے کہا نہیں خدا کا نور نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے نور کا سایہ نہیں اور اس میں تو میرا سایہ پڑ رہا ہے تیرا دھوکہ چل نہیں سکتا پھر کسی دوسرے نے اسے یہ دھوکہ دیا جمنا کے کنارے لے گیا رات کے وقت کچھے کے اوپر چراغ رکھ دیا اور کچرے کو چلا دیا آگے اور اس سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ہے پرمیشور یہ ہے خدا کے نور خدا کی تجلی یہ جمنا کے کنارے دوڑتا دوڑتا چلتے چلتے تھک گیا لیکن تمنا اس کے دل میں یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنے اللہ کے نور کو دیکھوں اور اللہ سے ملاقات کروں اللہ کی ایک شان ابھی پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا اللہ کی ایک شان حاکمانہ ہے حاکمانہ شان کا مطلب ہمارا یہ حکم ہے ہمارا یہ فرمان ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ نہیں کرنا ہے اس شان کے اعتبار سے ہم اور آپ رعایا ہیں ہم اور آپ اللہ کے بندے اور اس طریقے پر اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بات کا حکم دے گا ہم اور آپ اس کو قبول کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی دوسری شان ہے محبوبیت کی شان شان محبوبیت کے اعتبار سے ہم اور آپ سب عاشق ہیں سب دیوانے ہیں ہم اور آپ سب مجموع ہیں ہم اور آپ سب فرحاد ہیں ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ سے ملیں اللہ سے ملاقات کریں یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے آپ کو ایک دن میں پانچ مرتبہ ملاقات کی اجازت دی ہے اور وہ پانچ وقت کی نماز ہے جو اللہ کے دربار میں مسجد میں ادا کی جاتی ہے ایک دن میں پانچ مقبر شان کریمی میں نے اس لیے کہا میں نیروبی میں اور بعض دوسرے ملکوں میں جب لوگوں کے درمیان بے تکلفی کے ساتھ بیٹھا تھا تو بازوں نے کہا کہنے لگے ارے آپ بڑے خوش قسمت ہیں مولانا سے آپ یہاں مل رہے ہیں ذرا جا کے تو دیکھیے کراچی میں ان سے تو ملاقات بھی بہت مشکل ہوتی ہے یہ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو صبح شام ہر وقت آپ سے ملاقات ہو رہی یہ واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا کہ لوگ اس بات کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص سے کبھی کسی جگہ ملاقات زیادہ نہیں ہوتی کسی جگہ بے تکلفی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کیا حقیقت رکھتے ہیں ہفتقلیم کی سلطنت کا بادشاہ بھی اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں خدا کی قسم ایسے جیسے کہ جوتے کا تتو کوئی کہ نواب صاحب حیدرآباد دکن بیٹھے ہوئے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے مولانا نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ نظام دکن کے تاج میں لگ جائے تو تاج کا مرتبہ بڑھ جائے نظام دکن پر حال تاری ہو گیا اور چیخ کے کہنے لگے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اگر حضور کے جوتے کا تسما میرے تاج میں لگ جائے تو میں بادشاہ ہو جاؤں اللہ کی شان حاکمیت اور اللہ کی محبوبیت محبوبیت کے اعتبار سے ہم اور آپ سب عاشق ہیں اللہ نے مقرر کر دیا ہے علی علسل ہیا علی صلاح چلو پانچ وقت تمہاری ملاقات ہے تمہیں زیارت کا موقع دیا ہے وصال کا موقع دیا ہے درشن کا موقع دیا معاف کیجیے میں ایسے الفاظ سے ترجمے کو بھی بعض اوقات پسند نہیں کرتا ان ترجموں میں ان الفاظ میں نورانیت نہیں ہے. مانا چاہے درشن کے بھی زیارت ہی کہ ہوں لیکن حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا گرفتار ہو کر گئے ہیں اور واپس آئے تو لوگ لینے کے لیے ان کو بمبئی کے ان کے بمبئی کے پورٹ پہ اور سمندری پورٹ کے اوپر گئے تشریف لائے ہندو اور مسلمان مولانا محمد علی مولانا شوکت علی سب موجود ہیں جلوس روانہ ہوا کسی نے جلوس میں یہ نعرہ لگا دیا کہ محمود الحسن کی جے ہوئے فورا جلوس روکا اور فرمایا بھائی میں جب گیا تھا تو میں نارا تکبیر چھوڑ کے گیا تھا یہ جے کارے کب سے لگنے لگے مولانا محمد علی مرحوب نے کہا کہ حضرت جے ہوئے کے مانا ہے فتح ہو فرمایا کے ترجمہ میں بھی جانتا ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ جے ہوئے کا ترجمہ فتح ہو لیکن اگر ترجمہ ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کا ترجمہ بھی رام رام کر لو جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے ترجمے میں بھی نورانیت نہیں میں نے عرض پانچ مرتبہ اللہ تعالی موقع دیتے ہیں اور وہ بھی زیارت اور ملاقات ان کو ملتی ہے جن کے نصیب میں ہے جن کے نصیب میں نہیں ہے ایک بہت بڑے ذمہ دار اپنے ملازم کے ساتھ شکار کو جا رہے تھے جنگل میں کوئی معمولی سا گاؤں نظر آیا غیر آباد وہاں ایک مسجد تھی اس ملازم نے اپنے ذمہ دار آقا سے کہا کہ حضور اجازت دیجئے نماز کا وقت ہے تو میں نماز پڑھوں اس ذمہ دار کا جی تو نہیں چاہا لیکن اتنی اخلاقی ضرورت بھی نہیں تھی کہ انکار کرتے انہوں نے کہا چھبئی اچھا تو جا جلدی چھپا کیا یہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں باہر ملازم مسجد کے اندر ہے. اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شاہی دربار ہے تو بادشاہ اندر ہے ملازم باہر ہے جب دیر ہو گئی تو اس نے آواز دی اور کہا کہ ارے رمضانی آتا کیوں نہیں اندر سے اس رمضانی نے جواب دیا کہ جی حضور میں تو آنا چاہتا ہوں آکا مجھے آنے نہیں دیتے بڑا ناراض ہوا مسجد خالی پڑی ہے اس نے کہا ارے تجھے کون نہیں آنے دیتا اس نے کہا حضور جو آپ کو اندر جو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ اندر سے مجھے باہر نہیں جانے تھا معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے جنہیں ملتی ہے وہ بے طاقت بھی پہنچ جاتے ہیں فرمایا کہ بود مورے ہو سے داش کے در کا برا سد بود مورے ہو سے داش کے در کا برا در دست بر پائے کبوتر زد و گاہ رسید چینچی چی کے دل میں تمنا ہوئی کہ وہ حج بیت اللہ کو جائے اللہ نے کہا یہ چل کے نہیں جاتا اس کا انتظام ہم کریں گے کبوتر اڑ کے حرم جا رہا تھا حکم دیا کہ تُو یہاں اتر جا اور چیونٹی سے کہا کہ پاؤں میں لپٹ جا اور کبوتر سے کہا کہ چیونٹی کو لے جا کے ہرم میں چھوڑ دے دورے ہو سے داشت کے در کا برسد دست بر پائے کبوتر زد واگاہ رسید یہ <مش> تو روزمرہ کی ملاقات ہے پانچ وقت لیکن یہ ملاقات سب سے اعلی ہے کہ جس کے لیے آپ اللہ کے گھر میں جاتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ اللہ کے گھر کا چکر کاٹ کے آ ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں جواب آیا اندر سے کہ تم ملاقات کے قابل نہیں ہو جاؤ فرمایا کہ بتاو فانہ رفتم بحرم رحم نداد بتاو فانہ رفتم بحرم رحم نداد کے بورو نے درجے کر دی کہ گرو نے آئی <تصفح> آپ ملنا چاہتے ہیں اللہ سے یہ تو بتائیے کہ ملاقات کے لیے باہر رہ کے تم نے کیا تیاری کی تھی جو آج ملنا چاہتے ہیں لیکن ایک ملاقات یہ بھی ملاقات ہے کہ جس محبوب کے لیے آپ پریشان تھے جس کے لیے ہر وقت آپ کا دل چاہتا تھا آج وہ خود آپ کے مکان میں نازل ہو گیا اتر گیا ہر وقت آپ کی تمنا تھی کہ آپ جائیں لیکن آج جس رات میں آپ موجود ہیں یہ رات وہ ہے اللہ تمام ملائکہ کے ساتھ عرش الہی کے تمام فرشتوں کے ساتھ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام شاہانہ اسٹاف کے ساتھ اور عملے کے ساتھ آج آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لائی ملائکہ کا نزول ہے حدیث میں آتا ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے زمین کے فرشتے اور عرش کے فرشتے سب کے سب آج کی رات میں جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کے نزول ملائقہ کی وجہ سے دنیا کے تمام انسانوں کے دل نرم اور موم ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیے بعض اوقات ماحول کا اور صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے سنیما کے عاشق ہوں گے بہت سے لوگ بعض اور بری عادتوں کے عاشق ہوں گے مگر سچ بتائیے اگر اللہ نے آپ کو مکے اور مدینے کے اندر حاضری کی توفیق دی ہے تو سچ بتائیے کہ کیا مدینے میں رہتے ہوئے بھی کبھی سنیما دیکھنے کو جی جیچا کبھی نہیں اچھی تمنا ہو یا بری کیفیت بعض اوقات ماحول سے بھی پیدا ہوتی ہے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی شخص نے یہ سوال کیا صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز مل جائے گی جس کا تمہارا دل چاہے گا تو فرمایا جی میں بڑا عاشق ہوں حقے کا مجھے جنت میں حقہ بھی ملے گا یا نہیں مولانا نے فرمایا میں تجھے قسم کھا کے یہ کہتا ہوں اگر تیرے دل میں حقے کی تمنا پیدا ہوگی جنت میں تو تجھے ضرور ملے گا مگر میں قسم سے کہتا ہوں کہ جنت میں رہتے ہوئے تیرے دل میں حقے کی تمنا پیدا نہیں ہوگی معلوم ہوا ملائکہ اور فرشتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو ہم اور آپ اپنے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نیند کو اپنی چھوڑ دیتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور یاد رکھیے یہ سب آشقانہ کیفیتیں اور حالات ہیں نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے نہ راحت کا خیال ہے نہ آرام کا خیال ہے کبھی کبھی کبھی کبھی کیا عاشق سے پوچھئے کہ بہت سی راتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر جاتی ہیں ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگتی ہے کسی عاشق نے ساری رات گزار کر کہا تھا فرمایا کہ مت آئیو او واغ دف راموش تب بھی مت آئیو او واغ دف تو اب بھی جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی رات بھی انتظار میں دن بھی انتظار میں یہ کیفیت عاشقانہ کیفیت ہے آج ہم اور آپ بھی اسی کیفیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میرے دوستو یہ شب قدر اور لہلت القدر کیا ہے یہ شب وصال ہے ایسا وصال ہے کہ روز آپ جاتے تھے اللہ کے دربار میں آج اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول الال فرما رہے ہیں آج اللہ تعالی ملاقات کے لیے خود آپ کو موقع دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے شرف ملاقات بخشا جا رہا ہے سلاطین اور بادشاہوں کا ملاقات کا طریقہ کیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا نمائندہ جا رہا ہے یہ ہماری شرکت ہے حضرت جبریل امین تشریف لا رہے ہیں فرمایا کہ تنزل الملا والروح روح الامین امین جبریل امین کا لقب ہے فرمایا کہ آ جبریل امین جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں وہ بھی تشریف لائے اور جب وہ تشریف لائیں گے تو تمام کے تمام ملائقہ اور فرشتے جو ہیں وہ آسمان دنیا پر آئیں گے یہی اللہ کی ملاقات کا ذریعہ اور طریقہ ہے تو میں نے عرض کیا آج کی شب اللہ کی ملاقات کی شب ہے کسی شاعر نے صحیح کہا فرمایا کہ شب قدرست تیشد نام اے حجر شنا سلام لہلت القدر جو آئی ہے سمجھو کہ ہجر اور فلاق کے دن ختم ہو گئے اور آج اللہ نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا ہے اللہ تعالی کی ملاقات کی گھڑی اور رات کا کیا نام رکھا فرمایا کہ یہ رات قدر کی رات ہے علماء نے لکھا ہے کہ قدر کے تین معنی ہیں قدر کے ایک معنی ہے تقدیر تقدیر کے معنی ہے اندازہ حصہ مقرر کرنا کس کی کتنی عمر کس کی کتنی روزی کس کی کتنی عزت کس کی کتنی تندرستی اس کے کتنے احوال یہ تمام کی تمام چیزوں کا آج کی شب میں اللہ کی طرف سے اندازہ کیا جائے گا کس کی عمر کتنی ہوگی کس کو کتنی روزی دی جائے گی کس کو کتنا منصب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات میں یہ تقدیر اور یہ امور جو ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں اس لیے اس کا نام للت القدر قدر کے ایک معنی ہیں فضیلت عظمت مرتبہ فلاں آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہے لہلت القدر اس لیے کہا کہ یہ رات فضیلت کی رات ہے اس رات کی بدولت اللہ نے آپ کو وہ فضیلت تطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو ہزار ہا ہزار سال کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں سمنون یا شمرون ایک زاہد کا بنی اسرائیل کا ایک زاہد ہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہزار سال عبادت کے لیے عطا فرمائے عمر اس کی بڑی طویل اور لمبی تھی صحابہ کے اس بات کو سن کر ذرا رنجیدہ سے ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایک ہزار سال کی عبادت جس نے پیش کی ہے ہمارے تو برابر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہمیں تو عمر ہی ساری کی ساری ساٹھ 70 سال کی ملتی ہے ساٹھ ستر سال کی عمر میں آدھا حصہ سونے میں گزر گیا اور کچھ حصہ بچپن میں گزر گیا کچھ حصہ جوانی میں گزر گیا یہ میں نے اس لیے کہا کہ بچپن میں کچھ نہ کیا جوانی میں کچھ نہ کیا ایک حصہ رہ گیا جب انسان کو عقل آ جاتی ہے تو وہ کتنا ہے اس کو تو آپ ون تھرڈ بھی نہیں کہہ سکتے وہ چوتھائی بھی نہیں کہہ سکتے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمر کیا دی ہے ساٹھ ستر سال کی تو عمر ہی عطا فرمائی ہے جس میں سے کچھ بچپن ہے کچھ جوانی ہے تو ہم اور پہلی امتوں کے مقابلے پہ کیسے جا سکتے ہیں یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ آپ کی امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہوں گی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ساٹھ ستر کے درمیان ہوں گی تو میری امت پہلی امتوں سے پیچھے رہے گی کیونکہ ان کو عبادت کا اتنا وقت نہیں مل سکے گا اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے نادل فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات میں اگر آپ کی امت کا کوئی فرد عبادت کر لے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے پہلی امتوں کے آبدوں کو ہزار سال کا ثواب ملتا تھا جس کا مطلب یہ ہے انہیں تو مشقت اور محنت سے ملتا تھا اور اس امت کو اعزاز کے طور پر ہم عطا فرمائیں گے ہم ایک رات کی عبادت اور بندگی جس سے معلوم ہوا کہ لہلت القدر فضیلت کی رات ہے اس رات کی بدولت آپ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے دو بات بازو نے یہ کہا کہ یہ رات فضیلت کی رات کس لیے ہے اس رات میں فضیلت والی کتاب ملی جس کے ذریعے سے ملی وہ فضیلت والی شخصیت جس امت کو ملی وہ فضیلت والی امت فرمایا فضیلت والی کتاب فضیلت والے نبی کے ذریعے سے فضیلت والی امت کو نصیب ہوئی نہ انزل نہ حوفی القدر وما ادرا کما لت القدر لئی لط القدر من امن الفشہ فرمایا کے تین فضیلتیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں کتاب فضیلت والی نبی فضیلت والے امت فضیلت والی اس لیے فرمایا کہ یہ رات فضیلت والی رات ملی تو مطلب میرے کہنے کا اور تیسرے معنی قدر کے ہیں کم کرنا تنگ کرنا آج کی رات تنگی کی رات ہے کیا مطلب بڑے بڑے میدان بڑے بڑے حال بعض اوقات مجمع زیادہ ہو تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے میدان میدان عرفات کو دیکھیے جب حجاج کا ہجوم ہوتا ہے تو میدان عرفات جو لق و دق ایک جنگل اور میدان نظر آتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حجاج کے خیمے لگتے ہیں کہ یہ میدان تنگ ہو گیا فرمایا کہ یہ رات تنگی کی رات ہے کیا مطلب یہ رات اس لیے تنگی کی رات ہے کہ عرش اور فرش کے دونوں فرشتے اتنی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں کہ دنیا تنگ ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے اس کو لہ القدر کہا ہے اور یہ ملاقات کی رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت و شرف عطا فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دنیا میں اتاری اور نازل فرمائی ہے وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بنی نہ انسان کے لیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ چرند و پرند کے لیے کل مخلوقات کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہے کیوں اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نجات عطا فرمائی انسان انسان کا غلام تھا انسان انسان کی غلامی کرتا تھا مخلوق مخلوق کی غلامی کرتی تھی اللہ نے یہ کتاب ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے یہ فرما دیا دیکھو دنیا میں تم اگر انسان ہو تو تمہارا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اس کا سر جھکانے کی کسی کے سامنے اللہ کے سوا سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عزت عطا فرمائی ہے ہم صرف اللہ کے دروازے پہ سر جھکاتی ہیں اور اللہ کے سوا کسی کے دروازے پہ نہیں جھکاتے ہیں. یاد رکھیے اور جو آدمی اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکاتا اسے ہر دروازے پہ جھکانا پڑتا ہے ہر دروازے پہ جھکانا پڑتا ہے تجربہ کر کے دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے تندرستی اللہ دیتا ہے دولت اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے ہر چیز اللہ دیتا ہے جوتے کا تسمہ اللہ دیتا ہے اگر یہ بات ہمارے عتیجے میں ہے تو دولت مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے اولاد مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے معمولی چیز مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے سلطنت مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ دولت لکشمی دیوی دیتی ہے علم سرستی دیوی دیتی ہے تندرستی فلا دیوی دیتی ہے اولاد فلاں دیوی دیتی ہے آپ اندازہ لگائیے اس کی ذلت کا کبھی اس دروازے پہ سر جھکا رہا ہے کبھی اس دروازے پہ سر جھکا رہا ہے کبھی اس جگہ زلیل ہو رہا ہے کبھی وہاں زلیل ہو رہا ہے قربان جائیے دین توحید کے کہ توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت سے بچا لیا صرف یہ سر اللہ کے ساتھ میں جھک سکتا ہے تو میرے دوستو یہ رات نضول قرآن کی رات ہے آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ رات اگر نزول قرآن کی رات ہے تو یہ تو جشن کی رات ہونی چاہیے خوشی کی رات ہونی چاہیے جشن کے لفظ پہ یاد آیا آج کل یہ تحریک چل رہی ہے کہ ستائیسویں شب کو جشن پاکستان منایا جائے کیونکہ ستائیسویں شب تھی جب پاکستان بنا تھا مجھے اس سے انکار نہیں مگر مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں تیس سال تک حکومت رہی اور جن کے ہاتھوں میں آئندہ بھی جانے والی ہے مجھے یقین ہے کہ جب وہ جشن پاکستان منائیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ستائیسویں شب کی ساری روحانیت تو ختم ہو گئی ہے صرف لہو لغب اور کھیل کود باقی ہے کیا اگر واقعتاً ساری قوم کو آپ اس پر آمادہ کر سکیں کہ جب ستائیسویں شب ہو تو صرف دکھاوے کی تقریب نہیں بلکہ صحیح معنی میں لوگ جا کر سجدوں میں گر جائیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن مجھے معلوم ہے چراغاں ہوں گے پارٹیاں ہوں گی گانے بجانے ہوں گے رقص و سرود ہوگا اور دنیا بھر کی خوراکاتیں ہوں گی جس کا نتیجہ یہ ہے آج جو کچھ ہم اور آپ ستائی عیسویں شب سے حاصل کر لیتے ہیں اگر سرکاری طور پر یہ جشن منایا جانے لگا تو شاید ہم اس روحانیت سے بھی محبوب ہو جائیں تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو پھر جشن اور خوشی کا ہے واقعی خوشی کا ہے پھر آپ کہیں گے کہ ابھی ابھی بچی بند کریں گے اور آپ سب روئیں گے تو خوشی پہ تو کوئی روتا نہیں ہے آپ کا ہی کے لیے روتے آپ کو پتہ نہیں رونا دو قسم کا ہے ایک رونا ہے خوف سے ایک رونا ہے خوشی سے ایک رونا ہے غم کا دوسرا رونا ہے خوشی کا آپ کہیں گے کہ یہ بات کیسی ہے حدیث میں آتا ہے امام غزالی نے نقل کیا ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں ایک پتھر پڑا ہے وہ رو رہا ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے پتھر تیرے رونے کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اور پیغمبر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب سے آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جہنم کا ایندھن یا پتھر ہوں گے اور یا گنہگار انسان ہوں گے وہ خود ہن میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص پتھر کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنا آپ <تصفح> نے دعا کی اور خوشخبری سنائی تشریف لے گئے امام غزالی ہی نقل کرتے ہیں کہ جب حضور واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ پتھر بدستور رو رہا ہے آپ نے پوچھا کہ اب تیرے رونے کی کیا وجہ ہے اس نے جواب دیا وہ جواب سننے کا ہے فرمایا کہ کانا زالے کا بکاؤل خوف وہ ہاذا بکاؤ سرور وہ خوف کا رونا تھا اور یہ خوشی کا رونا ہے کہاں میری قسمت کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں میرے پاس تشریف لائیں یہ وہ خوشی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو تھمتا نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ آج اگر ہم اور آپ روتے ہیں تو حقیقت یہ ہے رونا اس لیے آتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا دن ایسی رات بھی آئے گی کہ اللہ تعالی خود تشریف لائیں اور تشریف لا کر فرمائیں کہ اے میرے بندے مان کیا مانتا ہے فرمایا کہ ہم تو ماں عل بکرم ہے کوئی سا عل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کسی منزل رنزل ہی نہیں آج کی رات اللہ کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے پکارا جا رہا ہے تم میں سے کوئی مغفرت کا فاہا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں تم میں سے کوئی رزق کا طالب ہے جسے میں رزق دیتا ہوں تم میں سے کوئی صحت اور تندرستی کا طالب ہے جس کو میں تندرستی اور صحت دیتا ہوں میرے دوستو اس اعلان سے فائدہ اٹھاؤ آپ اور ہم دنیا کے معاملے میں بہت تیز ہیں بڑے ذہین ہیں بڑے ذائق اور بڑے قابل ہیں افسوس یہ ہے کہ ہماری منطق بڑے قابل ہیں افسوس یہ ہے کہ ہماری منطق دین کے معاملے میں فیل ہو جائے دنیا کے معاملے میں تو اتنے تیز ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ ایک تاجر کا انتقال ہوا اس تاجر کا جب انتقال ہوا تو یہ مشہور ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی پیشی ہوئی اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری نیکی اور تمہارے گناہ برابر برابر ہیں کہو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں تو اس تاجر نے کہا کہ جی میں تو جنت جہنم جانتا نہیں جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو وہاں پہنچا دو یہ نہیں مجھے جی, معلوم ہے کہ جنت کیا جہنم کیا مجھے تو جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں پہنچا دو وہاں تو آپ کا یہ حال ہے لیکن دین کے معاملے میں ہم اور آپ اس طرح نہیں سوچتے اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے جس کے پاس ٹوٹا پھٹا سالن میں بھرا مکی میں آلودہ نوٹ ہو وہ اگر لے آئے ہم اس کو نئے نوٹ سے تبدیل کر دیں گے میرے دوستو ہمیں تو آپ میں سے میں میرے میں بھی شامل ہوں کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ اس پھٹے ہوئے نوٹ کو یہ سمجھ کے بیٹھا رہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی عمارت تو اتنی شاندار عمارت ہے میں یہ کیا گندا قسم کا نوٹ لے کے کیا جاؤں ہر آدمی دوڑ کر جائے گا اور یہ کہے گا یہ تین دن کے لیے اعلان ہوا ہے اس اعلان سے فائدہ اٹھاؤ اور یہ جو نوٹ ایندھن بن گئے ہیں اس کی رقم بناؤ اگر یہ بات صحیح ہے تو میرے دوستو آج کی شب غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر ندا دی جا رہی ہے آواز لگائی جا رہی ہے, ہے تم میں سے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کوئی تندرستی کا مانگنے والا کوئی ایمان کا مانگنے والا اللہ تعالیٰ آج اس کی درخواست کو قبول فرمائیں گے میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے کیا ہماری اور آپ کی یہ بیداری کی بات ہے کہ ہم اور آپ نرم تکیے پہ سر رکھ کے ہم آرام سے سو جائیں گے نہیں ہمیں دنیاوی معاملات میں تو آپ ایسے نظر نہیں آتے لہذا آج ہمیں بیدار رہ کر ایک ایک چیز کی ارضی دے دی ہے ایک ایک چیز کی ارضی اور درخواست پیش کر دی ہے یہی آج کا کام ہے یہی آج کا وظیفہ ہے مگر میں نے بارہ یہ بات کہی ہے دیکھیے ارضی تو ضرور قبول ہوگی آپ سب ارضیاں تیار کر لیجیے لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ جس محکمے میں آپ ارضی دے رہے ہیں ان کو کوئی آپ سے شکایت تو نہیں ہے ان کا کوئی قرضہ تو آپ پہ نہیں ہے ان کا کوئی مطالبہ تو آپ پر نہیں ہے ارضی تو آسانی سے قبول ہوگی لیکن وہ جو ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو اٹھا کے آؤ وہ پردہ کیا ہے وہ ہمارے گناہوں کا پردہ ہے وہ ہماری معاشیتوں کا پردہ ہے وہ ہماری کوتاہیوں کا پردہ ہے یاد رکھیے چاہے کتنا ہی باپ مہربان ہو جائے لیکن اگر بیٹے نے ایک مرتبہ دل دکھایا ہے اور گستاخی کی ہے جب تک وہ اس کی معافی نہیں مانگ لے گا باپ کا دل صحیح طور پر متوجہ نہیں ہوگا ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے گستاخی کرتا ہے اس کے دل پہ چوٹ لگی ہے اور اس کے بعد صبح سے شام تک اس کی ٹانگیں دباتا ہے صبح سے شام تک خدمت کرتا ہے مہینوں کرتا ہے سالوں کرتا ہے ایک یہ قبول نہیں کیوں اس لیے کہ وہ جو تمہاری طرف سے ایک غلطی ہوئی تھی وہ اب تک تمہارے اور میرے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے جب تک اس دیوار کو گرا کر تم نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہاری کوئی خدمت قابل قبول نہیں ہوگی اس لیے میرے دوستو پہلا کام عرضی پیش کرنا نہیں ہے بلکہ پہلا کام کیا ہے ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم سے جو کچھ غلطی ہوئی جو کچھ گناہ سرزد ہوئے آج ہم سر جھکا کے غور کرتے ہیں اور ہم رو رو کر تج سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو وقت دے ماف کر دے بلکہ ہمت کی بات ہے آپ ارضی پر سوچیں اور غور کریں میں کہتا ہوں بڑی مبارک شخصیت ہے وہ جو یہ کہ ہمیں چاہیے تو کچھ نہیں ارضی ورزی کی کوئی بات نہیں چاہیے صرف اتنا چاہیے ہے کہ قصور معاف ہو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے خواجہ صاحب کے جو شیر یاد آ گئے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 ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کرسی چاہے نہ ملے گدا چاہے نہ ملے سفے اول میں چاہے جگہ نہ ملے مگر چلو جنت کے اندر جوتیوں میں جگہ تو مل جائے فرمایا کہ یہ مبارک تجھے اے سوفی صافی اور مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتب بخشیں تجھے اللہ بلندی یہ مراتب ہو مجھ کو عطا میرے خطاؤں کی معافی میں <تصفيق> مرتبہ نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حجاب دور ہو جائے دیوار گر جائے ناراضگی ختم ہو جائے تو میرے دوستو پہلا کام یہ ہے ہم اور آپ سوچیں غور کریں اور یاد رکھیے جب تک انسان سوچتا نہیں اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے خدا کی کوئی نافرمانی کی ہے آپ یقین جانیے پورا سال گزر گیا ہے آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ اعتکاف والے بیچارے اعتقاف میں کاہے کے لیے بیٹھے ہیں خلوت اور تنہائی میں سوچتے ہیں غور کرتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم جس لباس کو پاک اور صاف سمجھ رہے تھے اب پتا چلا ایک ایک جگہ اس پہ دھبا ہے ایک ایک جگہ اس میں داغ ہے جگہ جگہ ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہماری ساری زندگی گناہوں سے بھری لیکن ہمیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں کیوں فرمایا کہ چ میر مبتلا میرت خیزد رد مبتلا خی دن کو جاگتے ہیں تو وہ ننانوے کے چکر میں رات کو سوتے ہیں تو وہی منڈی کا پاپ دیکھتے ہیں ن جی بھی اسی طرح گزرتا ہے رات بھی اسی طرح گزرتی ہے نوبت ہی اس کی نہیں آتی کہ کبھی اس پر غور کریں کہ ہم سے کوئی قصور و گناہ بھی ہوا ہے لہذا میرے دوستو آج سب سے پہلا کام ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس پر سوچیں اور غور کریں ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے ہم نے کس کی رقم ماری ہے ہم نے کسے ایزا پہنچائی ہے ہم نے اللہ کا کون سا حق دبایا ہے ہم نے انسانوں کا کون سا حق تلف کیا ہے اگر وہ قابل ادائیگی ہے تو ادا کیا جائے اور اگر وہ قابل معافی ہے تو آج گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنے قصور کی معافی مانگی جائے اسی کا نام توبہ ہے زبان سے کہنے کا نام توبہ نہیں ہے اور یہ بھی تھی. توبہ کے معنی یہ نہیں ایک دفعہ گناہ کیا پھر توبہ کی نکا جی اب بار بار پھر توبہ کیا کریں دو دفے کیا چار دفے کیا نہیں نہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں کسی عارف نے صحیح کہا ہے فرمایا کہ اے کہبرو بت پرستی بازا اے, اے کافیرو گبرو بت پرستی بازا پہلا مسئلہ مجھے یاد تھا ہراچے ہستی بازا جیسا کیسا تو ہے آ جا میری طرف آ جا جیسا کیسا اس لیے فرمایا یہ نہ دیکھو کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں یہ نہ دیکھو کہ زندگی کیسی ہے تم یہ سمجھو کہ تم اصل میں ایسے پانی میں ہوتا لگا رہے ہو کہ جو پانی صاف اور شفاف ہے فرمایا کہ بازا بازا ہراچے ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا کفر کیا ہے تب بھی آ جا آتیش پرستی کی ہے تب بھی آ جا گناہ کیا ہے تب بھی آ جا ہے ایسا کوئی بخشنے والا حضرت مولانا تھانوی رحمت علیہ فرماتے تھے فرمایا کہ اول تو انسان کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اور اگر معاف کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کی مصر بنا کے دفتر میں رکھو تاکہ کبھی یاد تو دلایا جا سکے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی معاف کرتا ہے لیکن جرم کے نشان کو باقی رکھتا ہے مگر فرمایا کہ جب اللہ تعالی معاف کرنے پر آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا گنا بھی معاف کیا اس کی مصر کو جلا کے گنا کا نشان بھی فرمایا کہ بازا بازا ہر کے ہستی بازا گھر کافر و گبر و بت پر بازا کی درگاہ ما درگاہ نو می کی درگاہ ما درگاہ نو می دینی سر بار اگر توبہ شکستی بازا سو مرتبہ بھی اگر تو توبہ کر کے توڑ چکا ہے پروا نہ کر آجا ہم تجھے پھر معاف کرتے ہیں تو میرے دوستو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے دل ہمارا نادی مشرمندہ ہو آئندہ کے لیے یہ عزم ہو جب ہم نے اور آپ نے یہ حجاب اٹھا دیا اب اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں وہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا اور ہم بیٹھے بیٹھے اس قابل ہو جائیں گے اب ہم یہ کہیں اے اللہ ہماری یہ حاجت ہے اے اللہ ہماری یہ ضرورت ہے اے اللہ ہماری یہ تمنا ہے اے اللہ ہماری یہ مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے وہ درمیان کے حجاب کو دور کیے بغیر زیادہ سے زیادہ گڑ کے بھی دعا مانگی ہے تو قبول کبھی نہیں ہو ضرورت ہے اللہ سے پہلے معافی مانگی اور جب معافی ہو جائے پھر اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں اور قبولیت دعا کے سلسلے میں بھی قبولیت دعا کے سلسلے میں بھی ایک بات پہلے بھی عرض کی ہے آج بھی عرض کروں دعا کے قبولیت کے کچھ ادب ہیں قبولیت دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جس چیز کی دعا تم مانگ رہے ہو اس کے لیے تم نے تجبیر کیا کی ہے اگر تم نے کوئی تجبیر نہیں کی جو اللہ نے دنیا میں مقرر کر دی ہے تو تم تو خدا کے ساتھ مذاق کر رہے ہو ماحول کرتے ہو اللہ کے ساتھ موٹی سی مثال ہے اس لیے میں دے دیا کرتا ہوں آپ سچائیسویں شب کو خوب گڑ گر گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرزند سالح عطا فرمائے اور نکاح نہ کریں تو اللہ فرزند سالح آپ کو کہاں دے دے آپ کے پیٹ میں دے دے کہاں دے گا جس چیز کی دعا مانگ رہے ہو اس کے لیے وہ تدبیر بھی کرو گے جو تدبیر اللہ نے کرنے کے لیے بتائی ہے اگر تم نے وہ تدبیر نہیں کی تو یہ تمہاری عرضی فراڈ ہے دھوکہ ہے خدا کے ساتھ مذاق کرنا ہے اس کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بعض اوقات جو بغیر کام کیے ہوئے لوگ کہا کرتے ہیں آپ بھلا بتائیے کوئی بات ہے ملاقات کرتے ہیں بھائی نماز پڑھتے نہیں جی نماز تو میں نہیں پڑھتا دعا کیجیے کہ میں پڑھنے لگوں میری دعا سے پڑھنے لگیں گے آپ ارے بھائی رکاوٹ کیا ہے مسجد محلے میں موجود ہے پانی وضو کے لیے موجود ہے کپڑے پاک موجود ہیں اذان دی جاتی ہے اور مسجد میں جا کر ادا کر سکتے ہو ہم کاہے کی دعا کریں ہم کوئی پاگل و بے وقوف ہے کاہے کی دعا کریں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بمبئی کے ایک سیٹھ نے کہا حضرت جی دعا کیجیے کہ میں حج کو چلا جاؤں حضرت حاجی صاحب تو سمجھتے تھے کہ اس کو کمبل نہیں چھوڑتا ہے کاروبار میں یہ چمٹا ہوا ہے اور رسمی طور پر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دعا فرمایا کہ ہم ایسی خالی ہولی دعا نہیں کرتے کیسی دعا کرتے ہیں فرمایا کہ جب حج کا زمانہ آ جائے ایک دن کے لیے اپنی دکان کا چارج مجھے دے دو فرمایا جی بہت اچھا حج کا زمانہ آیا حضرت حاجی صاحب گدھی پہ بیٹھ گئے چارج لے لیا ملازم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ لو یہ تجوری میں سے رقم دی جا کر ٹکٹ لے کے آؤ اس کا سامان تیار کرو اس کی جگہ پہ فلا آدمی بیٹھے گا سارے انتظامات کیے تاریخ آ گئی لے جا کر اس کو بحری جہاز میں لے جا کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد یہ کہا اب میں دعا کروں گا کہ اللہ تجھے حج عطا فرما دے اس لیے کہ تو کچھ نہ کرے تجوری میں سے پیسہ نہ نکالے سامان نہ نکالے جہاز کے اوپر نہ جائے اور ہم سے کہتا ہے کہ تو حج کی دعا کریں کاہی کی دعا کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں مہربانی کر کے آپ اس کے لیے وہ تمام تدبیریں کریں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے ارضی کو ٹٹول کے دیکھ لینا کہیں ارضی میں آپ نے ایسی چیز تو نہیں لکھ دی ہے کہ جو آکا کو پسند نہیں ہے یعنی گناہ کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے گناہ کی دعا مانگنا کیسے کوئی شخص یہ دعا مانگے کہ اللہ میاں مجھے رشوت زیادہ ملنے لگے کوئی شخص یہ دعا مانگنے لگے کہ میرے ستانے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ موٹے شکار ملیں یاد رکھیے جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے اللہ سے اس کی دعا مانگنا اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے کبھی صرف وہ چیز مانگو اللہ سے کہ جس کے مانگنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے اس کے لیے تدبیر کرو اور ساتھ ہی ساتھ یہ مانگو لگ لپٹ کے مانگو لگ لپٹ کے اس طریقے پہ باز فقیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیسو اگر کرے ٹیسو مگر کرے ٹک لے کے ہٹے وہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی وہ اور فقیر ہوں گے جو آپ سے تنگ آ کر چلے گئے یہاں تو میں ٹلوں گا نہیں ٹلوں گا تو پیسہ لے کے ٹلوں گا ورنہ ٹلوں گا نہیں جب آدمی اس طرح لگ لپٹ کے مانگتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دینے کے قابل تو نہیں تھا لیکن یہ کہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے اس لیے اس کی بات پسند آ گئی چلو دے دے اسے یہ میں نے بات اس لیے نقل کی شیخ شادی نے لکھا ہے ایک بزرگ تیس سال سے نماز پڑھتے ہیں تحجد کی رات کے وقت آواز آئی تیری ساری عبادتیں بیکار ہیں کیونکہ بے بےجنگ طریقے پہ تو نے ادا کی ہیں وہ بزرگ سن رہے ہیں وزر کرانے والا بھی سن رہا ہے اس آواز کو اگلے دن پھر اٹھے پھر آواز آئی اگلے دن پھر اٹھے پھر آواز آئی وہ وضو کرانے والا تو ذرا کچا آدمی تھا وہ کہنے لگا حضرت جی یہ تین دن سے جو آواز آ رہی ہے وہ آپ سن رہے ہیں ہاں بھائی سن رہے ہیں اس نے کہا کہ جب تیس سال کی عبادت قبول نہیں ہوئی تو اب جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس میں اپنا آرام آپ نے کیوں خراب کیا پڑھ کے سوئے آرام سے ارے بھائی قبول جب ہوتی نہیں ہے تیس سال میں قبول نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگی چھوڑی ہٹائیے جواب کیا دیا فرمایا کہ توانی ازادل بے پرداختن توانی ازادل بے پرداختن کے دانی کے بے او توا ساختن مایا ارے بے وقوف تیرا مشورہ غلط ہے چھوڑا تو اسے جا سکتا ہے جس کو چھوڑنے کے بعد کوئی دوسرا دروازہ ہو اللہ کو چھوڑ کے کس دروازے پہ جاؤں اللہ کے سوا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے اللہ پہ کوئی قرضہ تو نہیں اگر قبول کر لے تو ان کی شان رحمت ہے اگر قبول نہ کریں تو اللہ پہ کوئی ہمارا جبر پہ نہیں بس یہ انہوں نے کہا آواز بدل گئی شہزادی کہتے ہیں آج آواز آئی کیا فرمایا کہ قبولست گرچے ہنر نے تو۔ قبولست گرچے ہنر نے ستو کے جزما پنا ہے دیگر نے تتو عبادت تو واقعی تیری بے جنگی تھی مگر آج کی تیری یہ بات اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے چل ہم نے آج تیری تیس سال کی عبادت قبول کر تو میرے دوستو لگ لی کر مانگو بے نیازی سے نہ مانگو بے نیازی اللہ کو پسند نہیں ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر کو سنا اور سن کے فرمایا بھائی میری ہمت نہیں میں اس شیر کو اس طرح نہیں پڑھ سکتا کیا فرمایا کہ اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے مولانا نے فرمایا یہ تو کوئی بہت بے نیاز آدمی کہہ رہا ہے بارگاہ خدا بندی میں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے آپ اس اتنے بے نیاز ہو گئے نہیں فرمایا اس شعر کو بدل دو سنیے فرمایا کہ اگر بخشے زہر اسمت نہیں تو کروزاری اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے ارے ظالموں یہ سوچتے ہی کیوں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہ بخشا اگر مگر کا سوال کیا ہے لپٹ کے دیکھو اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری کہ کیوں بندے کی ایک قواری مزاج یار میں آئے تو میرے دوستو اس طریقے پلے پٹ کر اللہ تعالی سے مانگو اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں وہ یہ ہے رونا مشکل سے آتا ہے عمریں ہماری پکی ہیں ہم اور آپ جو ہے بگڑی ہوئی ہنڈیاں ہیں بگڑی ہوئی ہنڈیا کو درست نہیں کر سکتے کچی عمر کے جو بچے ہیں وہ نئی ہنڈیاں ہیں ان کو ٹھیک پکا سکتے ہم اور آپ تو بالکل پکے ہو اور یاد رکھیے اگر انسان نے کوئی برا خیال قائم کیا ہے تو یہ خیال کہنا صحیح نہیں ارے صاحب تیس سال پہلے وہ کافر تھا اب تو اس کا کفر جو ہے وہ پرانا ہو کے ختم ہو گیا ہوگا اب تھوڑی ہی کافر لائے ارے ظالموں کیا تمہارا خیال ہے یاد رکھیے اگر ایمان پر قائم ہے جوں یوں جو وقت گزرے گا ایمان میں پختہ ہوتے چلے جاؤ گے اگر کفر پر قائم ہے جوں یوں جو وقت گزرے گا تمہارا کفر پختہ ہوتا چلا جائے گا یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے عرض کیا اللہ کو یہ پسند ہے اگر دل سخت ہے رونا نہیں آتا ہے تو فرمایا چلو رو مگر رونے والوں کی شکل تو بنا لو رونے والوں کا طرز تو اختیار کر لو منہ کو تو ذرا بسور لو اور کچھ نہیں تو کم سے کم آنکھوں سے آنسو نکال لو اگرچہ وہ آنسو بھی تکلف کا آنسو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے برتاؤ آپ کے ساتھ کرے گے جیسے جن کا دن اندر سے روتا ہے ان کے ساتھ برتاؤ کرے مولانا جلال الدین رومی نے وہ حلوہ فروش کی حکایت لکھی ہے میں ہر سال سنا دیا کرتا ہوں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے لوگوں سے قرض لیتے تھے اور جب وہ بیمار پڑے تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ حضرت جی کو اتنی رقم دی ہے کہ یہ رقم تو حضرت جی کے ساتھ ہی جا رہی ہے کیا کریں لوگ جمع ہو گئے حضرت جی کو پتہ چل گیا کہ یہ قرض والے آئے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے منہ لپیٹ کے چادر اوڑھ کے پڑ گئے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صف بنائے ہوئے بیٹھے ہیں ہزار چاہیے اس کو اتنا پیسہ چاہیے اس کو اتنا پیسہ چاہیے اور سب سوچ رہے ہیں کہ اگر حضرت جی نے آنکھ بند کر دی تو رقم گئی ہماری تھوڑی دیر میں ایک معصوم بچے کی معصوم آواز آئی اور وہ آواز یہ تھی کہ وہ حلوہ بیچ رہا تھا جب وہ گھر کے قریب آیا تو یہی بزرگ جو چادر اوڑھے لیتے تھے چادر وہ پیسے ہٹائی اور کسی خادم سے کہا یہ ہلوا بیچنے والے بچے کو بلا کے لاؤ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے اجی ہم تو قرضے کے اس میں بیٹھے ہیں حضرت جی کی طبیعت خراب ہے مگر حلوے کے بڑے شوقین معلوم ہوتے ہیں حلوے والا آ اس سے پوچھا کہ یہ ہلوا کیا بھاؤ ہے بھاؤ بتایا فرمایا کہ اچھا یہ سارا کا سارا حلوا تول دو وہ بچہ بڑا خوش کہ کرتا اور اپنا حلوا بیچتا ایک ہی جگہ سارا بک گیا تول کے اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کو حلوا کھلا دو اب جب انہیں حلوہ تقسیم کر دیا اس نے کہا کہ جی پیسے لاؤ پھر وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے یہ لوگ جو تھے یہ تو بڑے پکے تھے مگر یہ تو بیچارہ معصوم بچہ تھا اس نے تھوڑی دیر کے بعد ہی رونا شروع کر دیا چلانے لگا ایڑیاں رگڑنے لگا میری اما کیا کہے گی میرا ابا کیا کہے گا میرے سارے حلوے کے پیسے جو ہیں غائب ہو گئے اور وہ بڑے اندر دل سے وہ اندر سے رو رہا ہے تھوڑی دیر میں کسی نے دروازے پہ آواز دی انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو ایک خان آیا اس خان کے اندر تمام قرض والوں کی رقمیں رکھی ہوئی تھی اور حلوے والے کی قیمت الگ رکھی تھی انہوں نے سب کے قرضے ادا کر دیے اور حلوے والے کی قیمت بھی ادا کر دی لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا بات یہ ہے میں نے اللہ تعالی سے کہا اے اللہ میرا آخری وقت ہے لیکن میں گروی رکھا ہوا ہوں یہ سب قرض والے بیٹھے ہوئے آپ ان کا قرض ادا کروا دیں میں ابھی ابھی جانے کو تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں کوئی رونے والا بھی ہے میں نے جو ان پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ایک سے ایک خوراک ہے ان کا دل سخت ہے کوئی رونے والا نہیں ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب سنگ دل ہیں اس بچے کی جب آواز آئی تو میں نے کہا کہ یہ سنگ دن نہیں ہے میں نے اس کا حلوہ خریدا اور اس کو انہی لوگوں میں شامل کر دیا اس نے جب رو رو کر مانگا ہے اس ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب کی اردی قبول کر دی فرمایا کہ تان گری ید حلوہ فروش تانا گری کود کے حلوا فروش بہرے بخشا یشنمی آیت بجوش جب تک حلوا بیچنے والا بچہ گڑ کر روتا نہیں ہے اللہ کی بخشش کا دریا بھی جوش میں نہیں آتا ہے تو میرے دوستو آج کی رات میں ہم رو رو کر گڑ گل گڑا گل گلا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور جو ہماری ارضیاں ہیں ہماری تمنائیں ہیں وہ بھی ہم ساتھ ہی ساتھ مانگیں گے اس لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں وہ جو ہمیشہ اشار پڑا کرتے ہیں خواجہ صاحب کے وہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں گے کہ یار میں یار رب تو میرا اور میں تیرا یا رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بے بیدار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ش رہے مجھو کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم میں آخر وے سب ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا علا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سواماں بوجھے ہاتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے شوام کو سوجے ہاتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشکو دیہی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں ہے میرے علا لا علا اس لو آؤ لا لا لا la إله إلا الله لا إله تیرے سوا ماں بوجھے ہاتی नहीं کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سیوا ماں بوجھے ہاتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوام سوجے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ علا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر نہ ہوں تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر نہ ہوں اور بندہ اے مالو ذرنا بنوں میں طالب عزو جہن ہوں میں طالب عزو جہن ہوں راہ پہ تیری پڑھ قیامت تک میں کبھی بے راہن ہوں راہ پہ تیری قیامت تک میں کبھی بے راہن ہوں اور چینل لوں میں جب تک رازے وحدت سے آگاہ نہ ہوں چینل میں جب تک رازے ویدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس تادم آخر مردے سباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ علو لا, الہ الا اللہ لا, الہ الا اللہ لا مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ اے دل آباد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ اے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط پر یاد رہے تجھ سے فقت پر یاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر زبا ہے میرے الہ لا اللہ لا لا لا إله الا الله لا اله الا الله لا اله الله. لا اله الا الله محمد الرسول الله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 ہوں میں تیری پنا مجھ سا میں کوئی نہیں گو بدکل دارو نام مجھ سا میں کوئی نہیں گو بدکردارو ناما سیاہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدکردارو ناما سیاہ اور مگر ہے مگر گا پار ہے یار تو بھی مگر غفار, غفار, غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ بخش دے میرے سارے گنا بھی مگر باپ پاگ رہے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں میرے علا اب تو لا لو لائی لا لا <تصفيق tunnels>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 چاہتا ہوں میں تیری پنا مجھ خلق میں کوئی نہیں گو بد کردارو ناما خلق میں کوئی نہیں گو بد کردارو ناما سیاہ اور تو بھی مگر گا پار ہے تو بھی مگر گا پار ہے تو بھی مگر بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی دے میرے سارے گناہ، اب تو بس تادم میں آخر ورد زبا اے میرے الہ، لا اللہ اللہ، لا اللہ، لا لا لا مجھ کو سارا بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوٹے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے ادا اب تو رہے بس تادم آخر وردل زباں اے میرے علا ل آئے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد نام نامسی اور تو بھی مگر گاہ ہے یا رب تو بھی مگر گا ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تادم ہے آخر ورد زباں ہے میرے علا الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ علا ہا ال صلی سیدینا و مولانا محمد ولا عل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیمنو اے اللہ اے اللہ آج تیرے دربار میں اے آج تیرے دربار میں ہم اپنی جھولیاں لے کر آئے ہیں اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے اے اللہ ہم ندامت اور شرمندگی لے کر آئے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ فرما دے ا تسمی ربنا آتینا فل دنیا حسنتم و فل آطرت حسنتم وطینہ ادا بنار اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں اپنے آنسو کی سوغات لے کر آئے ہیں ان آنسو کی لاج رکھ کے تو ہماری خطاؤ کو بخت دے اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی شانِ کرم کو دیکھ اور شانِ کرم کو دیکھ کے ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو وقت دے اتما فرما دے اے اللہ آج جبکہ ہم آج تیرے دربار میں جمع ہیں آج ہمارے سامنے بہت سی تمنایں بہت سی حاجتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ کہ ہم اور آپ اپنے ملک کے لیے دعا کریں اے اللہ یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے یہ عالم اسلامی کی محافظت کا یہ حصار ہے اے اللہ اس ملک کی حفاظت عالم اسلام کی حفاظت ہے اے اللہ اس ملک کی بقا اسلام کی حفاظت اور اسلام کی بقا ہے اے اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اے اللہ جتنے لوگ اس ملک کے خلاف سازش کرنے والے ہیں کوئی ہو کسی نے بھی کی ہو اور کسی نے سچ کہا ہے کہ دوست ہو جو عدوے باغ ہو برباد ہو جو ادوے باغ ہو برباد ہو کوئی ہو گلچی ہو یا سیاد ہو اے اللہ جو لوگ اس ملک کے خلاف سازش کرنے والے ہیں اے اے اللہ ان کو تہوالا کرتے اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے اے اللہ جو عالم اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ہیں ان کو تحز نہز فرماتے اے اللہ اسرائیل کو جو اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ سفے ہستی سے اس کا نام اے اللہ مسجد اقسا کو واگزاری کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما اے اللہ پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما اے اللہ اس سرزمین پر خدا کا قانون جاری ہو تو شہری میں ایک اسلامی اور مثالی سلطنت بنے اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم ہو اس ملک میں چین قائم ہو اے اللہ اس ملک سے گرانی کو دور فرما اے اللہ اس ملک سے ب منی کو دور فرما اور اے اللہ لوگوں کو تمانت اور اطمینان عطا فرما اے اللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ برما کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں ایرٹیریا کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں جو آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو